ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهدوا لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صل على محمد وعلى آل محمد كما صلیت على إبراہیم وعلى آل إبراہیم إنك حمید مجید اللهم بارک على محمد وعلى آل محمد كما بارکت على إبراہیم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 حسبنا اللہ و نعم الوکیل یا حیو یا قیوم برحمتکا استغیث ولا حول ولا قوت الا باللہ علی العظیم آمین الحمدللہ آج 11 مئی دوہزار کو سنڈے کے دن ہماری یہ قرآن کلاس نمبر ٹو ففٹین نمبر کی سٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جاری ہے آج ان اللہ تعالیٰ ہم سورہ توہا کی آیت نمبر سکسٹی ساٹھ نمبر سے آن ورڈ سٹارٹ کریں گے پچھلی دفعہ گفتگو انکلوڈ ہوئی تھی آیت نمبر ففٹی نائن پہ جہاں پر سیدنا موسا علیہ نبینا و علیہ سلاۃ والسلام کی طرف سے مشورے کی بنیاد کے اوپر وہاں کا جو ایک تہوار تھا یوم الزینہ کے نام سے اس کے لیے چیز طے پائی کہ پبلک گیدرنگ کے اندر ہم مجادلہ کریں گے اور اس دن حق کا حق ہونا واضح ہو جائے گا ظاہرہ اسٹارٹ اس کا فرون کی طرف سے ہوا کیونکہ اس نے آپ کو پیغمبر ماننے سے انکار کیا اور گمان کیا کہ یہ جادو ہے تو ہم اپنے ملک سے باقی جادوگروں کو لائیں گے اور موسی علیہ اسلام کے ساتھ مجادلہ کریں گے اس میں ہم جیت کر اپنا حق ہونا لوگوں کے اوپر واضح کر دیں گے لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے موسا علیہ السلام کو تو پتا تھا کہ اللہ تعالی میری مدد فرمائے گا تو انہوں نے کہا کہ اگر اس طرح کا کوئی مجادلہ کرنا ہے تو وہ پبلک گیدرنگ میں کسی تہوار کے موقع پر ہو تاکہ دیکھنے والے لوگ امپریس ہو کر اسلام قبول کرے اگر ان کی قسمت میں دکھا ہے بنی اسرائیل تو آلریڈی حضرت السلام کے ساتھ تھی اگرچہ وہ قبتیوں کے فرونیوں کے غلام تھے لیکن ریلیجن ان کا وہی تھا ابراہیمی کمزوری ایمان کا شکار ہو چکے ہوئے تھے بزدل ہو چکے ہوئے تھے موسی اسلام کے ذریعے ان کو ذرا طاقت ملی اگرچہ وہ تعداد میں چھ لاکھ تھے لیکن چند ہزار لوگ ان کے اوپر حکومت کر رہے تھے تو حضرت موس علیہ السلام نے اس موقع کو غنیمت جانا اور دعوت کا ایک ذریعہ سمجھا یوم زینا طے ہو گیا اب اس سے بات آگے چل رہی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فتولا فرعون تو فرعون واپس مڑا فجمع جی ثم آتا تو اس نے پھر اپنے تمام ان فریب کار لوگوں کو جمع کیا اور پھر واپس آیا الاحم موسا تو فرمایا موسا علیہ اسلام نے ان فرونیوں سے یعنی وہ جو جادوگر آئے تھے فرون کی دعوت کے اوپر اور اس کے آفس کے لوگ جو اس کے وزارات ہیں ان سب سے موسا علیہ السلام نے آخری خطاب کیا دیکھیں یہاں پر بھی آپ کو دعوت نظر آ رہی ہے موسلام کو تو پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے وقت کے پیغمبر کو کامیاب کرنا ہے تو انہوں نے کہا وئی لکم لا تفترو اللہ ہی کم بختو اللہ تعالی کے اوپر جھوٹ نہ باندھو فیوس ہی عذاب اگر ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ عذاب کے ذریعے تمہارا نام و نشان مٹا کے رکھ دے گا وقد خو بنف ترا اور یہ ظاہر ہے اللہ کا قانون ہے کہ جو بھی جھوٹ باندھتا ہے اللہ کے اوپر وہ نامراد ہوتا ہے کیا جھوٹ باندھ رہے ہیں وہ شرک کر رہے ہیں سب سے بڑا جھوٹ یہی ہے کہ اللہ کے ساتھ فرون کو انہوں نے یا فرون کے جو دیوتا تھے ان کو شریک کیا ہوا تھا شرک سے بڑا نہ کوئی ظلم ہے نہ کوئی جھوٹ ہے اور اس کے بعد یہ کہ اللہ کے پیغمبر کا انکار کر رہے اس کے مقابلے کے اوپر کھڑے ہو گئے اب موس علیہ اسلام کے یہ چند ایک جملے تھے پورے کانفیڈنس کے ساتھ تھے تو اس کی وجہ سے جو ان کے مخاطبین تھے جادوگر وہ اپنا کانفیڈنس لوز کر گئے وقتی طور پر فتنا زرو امرحوم بئن تو وہ اس معاملے میں آپس میں جھگڑنے لگے وہ اثر اور ایک دوسرے کے کانوں میں چھپ چھپ کر مشورے کرنے لگے ظاہر ہے بال لوگوں نے کہا تھا کہ اگر واقعی یہ اللہ کے پیغمبر نکلے تو ہمارا کیا بنے گا فرون کے ساتھ تو جو کچھ ہونا ہے وہ تو ہوگا ہمارے ساتھ کیا بنے گا پھر اپنے آپ کو جھوٹی تسلی دی فرعون نے بھی ان کو لالچ دی مختلف جگہوں پر پرانے حکیم میں یہ واقعہ مختلف انداز میں ڈسکس ہوا ہے ایک جگہ پر یہ بھی آیا کہ ان جادوگروں نے فرون سے کہا کہ اگر ہم کامیاب ہوئے تو ہمیں کیا ملے گا تو اس نے کہا کہ میں تمہیں اپنے دربار میں خاص جگہ دوں گا تم میرے سب سے کلوز وزیر بن جاؤ گے اور دولت سے بھی نوازوں گا اس طرح کی لالچیں دی تو اس کے بعد الٹی میٹلی لالچ میں آکے وہ راضی ہو گے اور پھر ایک دوسرے کو جھوٹی ڈھارس بنانا شروع ہو گے آلو وہ کہنے لگے ان ہادانی لسا ہر یہ تو ہے کھلے جادوگرانی این یوخری جا کم ان اور ان کا ارادہ یہ ہے کہ تمہیں تمہاری سرزمین سے نکال دیں بحری ہی ماں یہ دونوں اپنے جادو کے ذریعے و یز ہبا بی تو قوت مل مسلح اور جو تمہاری تہذیب پوری دنیا میں مشہور ہے ایک مثالی اس میں کوئی شک نہیں یہ تھا دنیا میں دو ہی بڑی پاورز رہی ہیں ایک فیرونی اور دوسری طرف چائنا کے لوگ باقی جو بیچ کے لوگ تھے یہ تو ورڈ لوگ تھے تو فیرون کی لیگیسی سینکڑوں سال کی چل رہی تھی اور وہ اپنے آپ کو دنیا میں سب سے سپیرئر مانتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نیچرل ریسورسز بھی دیے ہوئے تھے نیل کی شکل میں اتنا اہم دریا تھا ان کے پاس زراعت بھی کرتے تھے اس لیے دیکھیں کہ جب قید پڑا ہے تو یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے انہوں نے بھی رخ وہیں کا کیا اناج حاصل کرنے کے لیے پوری دنیا میں یہ چیز مشہور تھی فج میرو کئی پس اپنی تمام چالوں کو اکٹھا کر لو سم مکتو صفا اور پھر اکٹھے ہو کر موسل اسلام کے مقابلے پر آ جاؤ وقد افلحل یو ما منستہ اور کامیاب ہوگا آج وہ گرو جو اس مقابلے میں جیت گیا غالب رہا قالو یا موسا اب ایک عقلمندی ان سے ہو گئی اور شاید یہی ان کی ہدایت کا سبب بنی کہ انہوں نے باوجود اتنے تکبر کے جو فیرون کی لالچ کی وجہ سے ان میں آ گیا تھا بلکہ دوسری جگہ پہ آتا ہے کہ انہوں نے فرون کا نام لے کر اس کا نعرہ لگا کر رسیاں پھینکیں جو سانپ نظر آئی مارے استاد صاحب اس کو کہا کرتے تھے ڈاکٹر اسرار صاحب فرون کی جے یہ الفاظ انہوں نے استعمال کیے یعنی آج کی لینگویج میں اس کانفیڈنس کے باوجود ایک انہوں نے اچھی ایکٹیویٹی پرفارم کی کہ السلام کو انہوں نے اخلاقا کہا کہ آپ اپنا وہ کرتب کر کے دکھائیں گے جس کو وہ کرتب سمجھتے تھے وہ تو مر جائے یا ہم پہلے کرتب کر کے دکھائیں شاید پیغمبر وقت کا طریقے سے احترام کرنا ان انٹینشنلی ان کی ہدایت کا سبب بن گیا ق یا موسا تو انہوں نے کہا اے موسا اما ان تلقیا اولا من الق کہ آپ پہلے اپنا وہ آسا پھینکیں گے یا جو بھی آپ دکھانا چاہتے ہیں وہ کریں گے یا ہم اپنی طرف سے اس جادو کا آغاز کریں اور ہم جو کرتب دکھانا چاہتے ہیں وہ پبلک کے سامنے رکھے اول بل القو تو موس علیہ اسلام نے کہا نہیں بلکہ پہلے تم کر کے بتاؤ موس علیہ اسلام نے جو کچھ کرنا تھا وہ تو آلریڈی دنیا کو پتا تھا کیونکہ فرون کے دربار میں وہ یہ کر کے دکھا چکے تھے کہ آسا پھینکا وہ اجدہ بن گیا اور ہاتھ کو بغل کے نیچے سے نکالا وہ سورج کی طرح روشن ہو گیا موس علی اسلام سے متعلق تو باقی لوگوں کو بھی اندازہ تھا لیکن علیہ اسلام کے لیے پہلا ایکسپیرینس تھا کہ یہ کیا کر کے دکھائیں گے تو انہوں نے کہا تم پہلے کرو فا ہم وم یو خیلو الیم مین انہا تس <تَسْعَى> پھر انہوں نے یک یک اپنی رسیاں اور لاٹیاں پبلیکلی پھینکی اور وہ علیہ اسلام کو یوں لگا گویا کہ وہ حرکت کر رہی ہیں یعنی پریکٹیکلی وہ لاٹیاں یا رسیاں سانپ نہیں تھیں لیکن گویا کہ وہ سانپ نظر آ رہی تھی کیونکہ پریکٹیکلی اگر وہ سانپ بن جاتی تو اللہ تعالی کا قانون قدرت اسٹیک پہ لگتا ہے سورت الحج میں آیا کہ کوئی ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتا جادو کے ذریعے سے آپ نظر بندی کرتے آپ کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے کوئی لیونگ تھنگ آپ بنا نہیں سکتے نان لیونگ تھنگ کو بظاہر آپ لیونگ تھنگ دکھا سکتے ہیں اور وہ جادوگروں کو بھی پتا تھا کہ یہ لاٹیاں ان کی اور رسیاں سام بنی نہیں ہیں یہ نظر آ رہی ہیں حیران کن بات ہے یہاں پر سنگولر کا سیگا استعمال ہوا ہے یو خیل ہی من سحری ہم یعنی علیہ اسلام کو یوں لگا اس کا مطلب ہے کہ موس علیہ اسلام کے اوپر بھی ان کا جادو چل گیا ورنہ موس علیہ اسلام کو تو وہ لاٹھی نظر آنی چاہیے تھی رسیاں نظر آنی چاہیے تھی باقیوں کو لگتا کہ یہ گویا کے سانپ ہے علیہ اسلام کو تو وہی کچھ نظر آنا چاہیے تھا جو پریکٹیکلی تھا اگر ایسا ہوتا تو موس علیہ اسلام کے لیے تو امتحان باقی نہ رہتا موس علیہ اسلام کے لیے بھی امتحان تھا پلس ہمیں بڑا فائدہ ہوا وہ لوگ جو بخاری اور مسلم میں نبی علیہ السلام کے اوپر جادو والی احادیث کا مزاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں جی پیغمبر کے اوپر کیسے جادو ہو سکتا ہے ان کی ڈاکٹرنگ یہاں ٹوٹ جاتی ہے علیہ السلام پیغمبر تھے ان کے اوپر بھی اس اعتبار سے تو جادو ہوا کہ جو چیز نہیں تھی جادو کے اثر سے ان کو وہ چیز اس طریقے سے نظر آئی لہٰذا یہ آیت اس بات کا ثبوت ہے کہ جو لوگ بخاری اور مسلم کی جادو والی احادیث کا انکار کرتے ہیں یہ کہہ کے کہ, کہ اس میں پیغمبر کی توہین ہے اور پیغمبر اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہیں تو ان کے اوپر کیسے جادو ہو سکتا ہے تو یہاں پہ علیہ السلام بھی تو اللہ کی حفاظت میں تھے اس آیت کو تو کوئی ذہی بھی نہیں کر سکتا یہ قرآن میں لکھی ہوئی ہے اور سنگولر کے سیگے کے ساتھ ہے کہ اس کو ایسے نظر آئیں اگر یہ جمع کا سیگا ہوتا تو انہوں نے کہنا تھا کہ اس سے مراد وہاں درباری لوگ ہیں یا علیہ اسلام کے ساتھیوں کا ذکر ہے علیہ اسلام اس میں شامل نہیں ہے فو جسفی نفسی ہی خی فتم جی اس پہ اگلی مور اللہ تعالی نے لگا دی کہ علیہ اسلام اپنے دل ہی دل میں خوف کھا گئے یہ دیکھ کر حیران نہیں ہوئے خوف کھا گئے خوف کیا کھا گئے ایک تو اعتبار سے خوف کھا گئے کہ یہ انہوں نے کیسے کر کے دکھایا مجھے تو یقین ہے کہ یہ ہی جھوٹے ہیں دوسرا اس بات کا خوف تھا کہ میں نے بھی یہی کچھ کر کے دکھانا ہے تو مجھ میں اور ان میں کیا فرق رہ جائے گا باقی لوگ کہیں گے کہ تم نے بھی لاٹھی کو سام بنا کے دکھایا جادوگروں نے بھی دکھایا تو دونوں برابر ہو گئے تو ظاہر ہے ان کی بوس پہ لگ گی اس وجہ سے موسی علیہ السلام خوف کھا گئے دل میں کہ ہم دونوں تو برابر ہو گئے ان کے تو دماغ میں بھی یہ نہیں تھی بات نہ اس وقت تک اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بات بتائی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس جادو کو کس طریقے سے ختم کرے گا یہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ پیغمبروں کے پاس علم غیب نہیں ہوتا غیبی خبریں آتی ہیں اور جب تک غیبی خبریں نہ آئے انہیں مستقبل کا پتا نہیں ہوتا دوسرا یہ جو اپنے بزرگ بابوں کے بارے میں کلیم کرتے ہیں کہ چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی خام خوس علیہ السلام اول اول پانچ پہ ہمروں میں ہے. وہ تو کوئی کایا نہیں پلٹ سکتے وہ خود خوف کھا گئے ہیں ان جادوگروں کی اس ایکٹیویٹی کو دیکھ کر تیسری بات یہ بھی پتہ چلی کہ موس علیہ السلام اگرچہ ان کو اللہ کی سپورٹ تھی اور انہیں پتا تھا کہ میری لاٹھی بھی سام بن جائے گی اس کے باوجود اگلا ایپیسوڈ ان کو نہیں پتا تھا کہ میرا اور ان کا فرق ظاہر کیسے ہوگا کہ کون سا سچے والا ہے اور کون سا جھوٹے والا ہے کیونکہ جب میری آنکھوں پہ پردہ انہوں نے ڈال دیا تو باقی لوگ بھی یہی دیکھ رہے ہوں گے کہ دونوں ایک جیسے ہیں ایک وڈا برا ہے باقی چھوٹے برا نے کا کوئی فرق ہوگا کیا ہوگا اب اس موقع کے اوپر اللہ تعالی نے انٹروین کیا قلنا لا تخف ہم نے موسا علیہ السلام سے فرمایا وہی کے ذریعے مت خوف کھاؤ ان کا انت الآلہ بے شک تم ہی غالب رہو گے وہ القی ماں فی بس تم یہ کرو کہ جو تمہارے ہاتھ میں ہے نا آسا اسے زمین پہ ڈال دو تلقف ماں صنا یہ دگل جائے گا جو انہوں نے جادو دکھایا نا اس سب کو ہڑپ کر جائے گا اور یہ پہلا ایکسپیرینس تھا موسر اسلام کا ابھی تک موسر اسلام نے اس لاٹھی کو اشدہا سانپ بنتے ہوئے دیکھا تھا کھاتے پیتے نہیں دیکھا تھا اس لیے ان کو تو نہیں پتا تھا کہ یہ اس طریقے سے کھائے پیے گا جس طرح کے اوریجنل والے کھاتے پیتے یہ ایک سادہ سی ایکٹیویٹی ہوتی ہے اس کے بعد میں ہاتھ لگاتا ہوں واپس لاٹھی کی فارم میں آ جاتی ہے وہ چیز تو مسرل اسلام کو تو پتا تھا کہ ایسا ہوگا اللہ تعالی نے کہا کہ دیکھو یہ کھا جائے گا ان نما سنا دوسا ہر انہوں نے جو کاریگری کر کے دکھائی ہے وہ تو ایک کھلا جادو ہے ولاسا ہر سو اتا اور جادوگر کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے وہ جس مرضی راستے سے آئے بشرتے کے آگے کوئی من کامل ہو ویسے تو دنیا میں جادوگر کامیاب ہے کیونکہ سامنے جو ہے وہ مومن ہے ہی نہیں ہے نہ نماز نہ روزہ اور پھر کہتے ہیں جادو ہوا ہے پاکستان میں ہر بے روزگار آدمی کہتا ہے کہ مجھ پہ جادو ہے بندش ہے ہر ہارڈر عام انسان یہ کہتا ہے کہ میرے اوپر بندش ہوئی ہوئی ہے وجہ یہ کہ وہ اپنی حرکتوں کے اوپر غور کرے اس طرح کی چیزوں پہ ڈال دیتا ہے اب یہاں پر وہ مسنگ لنک ہے کہ اس کے بعد کیا ہوا ظاہر ہے اللہ تعالی نے بتایا تو ویسے ہی ہو گیا باقی جگہ پہ آتا ہے کہ جب علیہ السلام نے وہ لاٹھی پھینکی تو وہ ان ساری رسیوں کو ہڑپ کر گئی اس کے بعد یہ چیز کلیئر ہو گئی کہ یہ اوریجنل مال تھا اور وہ تھا جالی نظروں کا دھوکہ اب یہ اتنی حیران کن چیز تھی کہ جس کی وجہ سے جادوگروں کو پتا چل گیا کہ یہ فزیکل کام اس طرح کا نہیں ہو سکتا نظروں کا دھوکہ تو ہو سکتا ہے لیکن یہ کام کرنا کہ ان رسیوں کو فزیکلی ہڑپ کر لینا اور وہاں سے ختم ہو جائے یہ ایک غیر معمولی چیز ہے اس کی وجہ سے انہیں پتہ چل گیا کہ یہ واقعی اللہ کے پیغمبر ہیں اور یہ نیچرل چیز ہے جو شخص کسی فیلڈ کا ایکسپرٹ ہوتا ہے اسے اپنی فیلڈ کے ایپکس کا پتا ہوتا ہے مثال کے طور پر آرتھوپیڈک سرجن کو پتا ہے کہ پنڈلی کی ہڈی کو سیکنڈس میں نہیں جوڑا جا سکتا اب اگر کوئی شخص کسی کی پنڈلی کی ہڈی کو اسی وقت سیدھا کرے اور ہاتھ پھیر کر اسے کہ کھڑا اور چل تو یہ میڈیکل سائنس میں امپاسبل ہے آج کی ڈیٹ تک امپاسبل ہے اور یہ کیا تک امپاسبل ہی رہے گا کیونکہ یہ وہ موجہ ہے جو ہمارے پیغمبر نے کر کے دکھایا صحیح بخاری میں آتا ہے ایک صحابی کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی اس کا کیورنگ پیریڈ ہے آٹھ سے دس ہفتے تو کم از کم لینے ہیں پھر بھی لائف ٹائم وہ اس طریقے سے ایکٹیو بندہ نہیں ہو سکتا لیکن وہ صحابی کہتے ہیں کہ آپ نے ہاتھ پھیرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گویا ایسا تھا کہ میری ہڈی کبھی ٹوٹی نہیں درد بھی جاتی رہی اور بالکل ان کر دیا جس کو ہم کمپیوٹر کی لینگویج میں کہتے ہیں انڈو جیسا کہ ٹوٹنے سے پہلے تھا ڈاکٹر اگر آپ کی ہڈی کو سامنے کر کے جوڑتے ہیں تو وہ کیورنگ پیریڈ لیتا ہے اس کے بعد وہ بانڈ بنتا ہے اور ویلڈنگ کا جس طرح جوائنٹ آتا ہے نا اس طرح کا جوائنٹ ہڈی پہ آ جاتا ہے وہ آپ ایکس رے میں دیکھ سکتے ہیں لیکن جب پیغمبر اس ہڈی کو جوڑے گا نا اللہ کے زن سے تو کوئی جوائنٹ نہیں آئے گا کوئی لکیر نہیں آئے گی وہ اس طریقے سے اوریجنل حالت میں واپس چیز چلی جائے گی پیغمبر کا کوئی موجا ریپروڈیوس کوئی نہیں کر سکتا ورنہ پیغمبر میں اور کسی سائنٹسٹ میں کوئی فرق نہ رہے اب موس علیہ اسلام نے جو کچھ کیا تو جادوگروں کو پتا چل گیا کہ بھئی اس سے زیادہ تو کیے ہی نہیں جا سکتا تھا تو اللہ تعالی نے ان کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا فل کی سہارتو پس گرا دیے گئے جادوگر سجدے میں یہ الفاظ بڑے امپورٹنٹ ہے یہ نہیں آیا کہ جادوگر فورن سجدے میں چلے گئے نہیں یا جادوگروں نے سجدہ کیا نہیں گرا دیے کہ غیر ارادی طور پر وہ اتنے امپریس ہوئے کہ انہیں کچھ سمجھ نہیں ہے. یہ وہ فوراً سجدے میں گرے اور انہوں نے کہا کالو آ منا بیربی ہارونا و موسا کہ بے شک ہم ایمان لائے ہارون اور موس علیہ السلام کے رب کے اوپر اتنی بڑی ایکٹیویٹی دیکھ کر جس طرح بے اختیار انسان کی زبان سے سبحان اللہ الحمدللہ نکلتا ہے نا تو وہ بے اختیار جادوگر سجدے میں گر پڑے تو اللہ تعالی نے کہا گرا دیے گئے یعنی ایسی ایکٹیویٹی پرفارم ہوئی گویا کہ زبردستی کسی کو گرا دیا جائے وہ اپنے جذبات کے اوپر کنٹرول ہی نہیں کر سکے نہ صرف وہ گرے ہیں بلکہ ایمان بھی لائے اور ایمان کے اعلی ترین درجے پہ بھی پہنچ گئے جو وہاں پر کھڑے ہوئے باقی بنی اسرائیل کے لوگوں کے ایمان کا لیول نہیں تھا جو ان کو اللہ تعالی نے فوراً دے دیا کیونکہ حکل یقین پہ پہنچ گئے نا مرزا تو سب کے سامنے ہوا تھا اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آرٹ سائنس کی برکت سے جو ہمیں خدا کا تعارف ہوا ہے نا ہمارے بزرگوں کو اس کا اشرے شیر بھی حاصل نہیں تھا آج ہمیں سائنس نے جو ڈی این اے کی سٹرکچر بتائی ہے اس یونیورس کی وسطیں بتائی ہیں اس یونیورس میں جو ہارمنی بتائی ہے فائن ٹیونگس بتائی ہیں اس کے بعد ہم بھی بے اختیار اللہ کی قدرت جب نیشنل جغرافی کے اوپر ڈسکوری چینل کے اوپر مخلوقات دیکھتے ہیں نا تو وہ جو ہمیں اس وقت اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اندازہ ہوتا ہے یہ ہمارے بزرگوں کو نہیں حاصل تھا ان کا ایمان بالغ تھا ہمارا تو کئی معاملات میں ایمان بشہادہ ہو چکا ہے اور ظاہر میں ان بزرگوں کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے پیغمبر کا زمانہ نہیں پایا جو پیغمبر کا زمانہ پاتے ہیں تو وہ تو مرزاد خود دیکھ لیتے ہیں ان کا لیول تو اس سے بھی اونچا ہوتا ہے لیکن آج سائنس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے آج کے انسانوں کے لیے کافی حد تک کمپنسیشن اس حوالے سے کرتی ہے آج ہم سائنس کی برکت سے اللہ تعالی کی قدرتوں کے اوپر جس طریقے سے بے اختیار سبحان اللہ پڑھتے ہیں یہ جو چاشنی ہے یہ ان لوگوں کو نصیب نہیں تھی جنہیں سائنس کے تھرو اللہ کا تعارف اس طریقے سے نہیں تھا جادوگروں کے ساتھ بھی یہی ہوا اس لیے دیکھے ان کا ایمان کا لیول کیا ہوا بنی اسرائیل سے بھی اوپر چلا گیا ان کا ایمان فرون نے فوراً کہا کو من تم لہو قبل ان آرون نے کہا کہ تم ایمان لاؤ گے اس سے قبل کہ میں تمہیں اجازت دوں اب تر سے کسی نے اجازت لینی ہے جس کے اوپر حق واضح ہو چکا ہے وہ پھر کسی سے اجازت نہیں لے گا ان لہو ل کبیر الک دیکھیں کیسا اس نے پینترا بدلا جب فرون کو اندازہ ہوا کہ یہ تو کانفیڈنٹ ہے اپنے ایمان کے اوپر تو بجائے یہ کہ وہ بھی حق قبول کرتا کہ جن جادوگروں کے اوپر میرا اعتماد تھا کہ یہ مجھے فتح دلائیں گے وہ تو خود مانگے کہ یہ جادو نہیں ہے بلکہ موس علیہ اسلام اللہ کے پیغمبر ہیں تو فرون کا تو سارا مدار۔ جادوں کے اوپر تھا پھر کو تو فوراً ایمان قبول کرنا چاہیے تھا لیکن زد اور ہٹ درمی اس نے ایمان قبول نہیں کیا الٹا اس نے دیکھے کیسے بات بدلی اور کہا انہی اللہ مکم بے شک یہ تمہارا ہی بڑا گرو ہے موسا جس نے تمہیں یہ جادو سکھایا یعنی یہ نورا کشتی ہو رہی ہے تمہارا بڑا استاد موسا ہی تھا یہ جو میں نے جادوگر اکٹھے کیے یہ سارے اسی کے سٹوڈنٹ تھے اور یہ جالی سارے سٹوڈنٹ تھے میرے سامنے نورا کشتی کی تاکہ پبلک کو یہ بتائیں کہ موس اسلام جو ہیں وہ فروئن سے زیادہ طاقتور ہے حالانکہ بالکل ایسا نہیں تھا فروئن کو بھی پتا تھا لیکن جب انسان اپنے آپ کو دھوکہ دینا چاہے تو اس قسم کی باتیں کر سکتا ہے کہ یہ سب کچھ جالی ہے یہ اپنی طرف سے قرآن و دیس بیان کرتے ہیں ہمارے بزرگوں کو قرآن و سنت زیادہ پتا تھا وہ جک مارتے رہے آج بھی اسی پیٹرن کے اوپر کام ہو رہا ہے اب اس کے اوپر بھی تسلی نہیں ہوئی تو اس نے اگلی دھمکی لگائی فلا اتنا کم وم من خلاف اس نے کہا کہ اگر تم اس راہ حق سے نہ ہٹے تو میں بالضرور کاٹ دوں گا تمہارے ہاتھوں کو اور پاؤں کو مخالف سمت سے یعنی دایا ہاتھ کاٹوں گا اور بایاں پاؤں کاٹوں گا اب اس سے بالکل انسان ظاہر ہے مفلوج ہو جاتا ہے آپ اگر غور کریں نا چلتے ہوئے دوڑتے ہوئے آپ کا جو دایاں ہاتھ ہے وہ بائیں پاؤں کے ساتھ سنکروناز ہوتا ہے اور بایاں ہاتھ دائیں پاؤں کے ساتھ تو وہ مخالف سمت کے ہاتھ پاؤں اس لیے کاٹے جاتے تھے کہ انسان بالکل مفلوج ہو جائے یہ سکرونازیشن نہیں ہو سکتی ورنہ تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ایک طرف کا ہاتھ اور ایک طرف کا پاؤں کاٹا جائے لیکن مخالف سمت کا کاٹنے سے انسان پھر چلنے پھرنے میں بھی کانفیڈینس اپنا لوز کر جاتا ہے کیونکہ یہ سنکرونائزیشن اس طرح ہوتی ہے اور صرف اتنا نہیں کروں گا ولا اس بن اور میں ضرور تمہیں سولی دے دوں گا فی جذوع نخل کھجور کے تنوں پر یہ قرآن میں پڑھنا سننا آسان ہے اس کو امیجن کرنا بڑا مشکل ہے کھجور کے تنوں کے اوپر وہ ایک طرح سے سلیب بنا کے یعنی کھجور کا تنا ہے اس کے اوپر ایک لکڑی یوں رکھ کے اور اس لکڑی کے ساتھ انسانوں کو یوں باندھ دیا جاتا تھا اور پھر ہاتھوں میں کیل ٹھوکے جاتے تھے رسیوں کے ذریعے باندھا جاتا تھا تاکہ وہ اس کھجور کے تنے کے اوپر لٹکے رہے اور نچلے والے پاؤں بھی باندھ دیے جاتے تھے اور چونکہ وہ ایک بلندی والا پورشن ہوتا تھا کھجور کے تنے کا تو پبلکلی اس کو ویٹ بھی کروایا جاتا تھا لوگ دیکھ کے یہ انجام ہوتا ہے بلندی پہ ٹانگ دیا اب کیا کرتے تھے وہ اس کے بعد یہ پاؤں کی جو مین رگ ہے وہ کار دیا کرتے تھے ای ڈی سے جسٹ اوپر بیک والی سائٹ کے اوپر مین رگ جو ہے اس کو آپ کاٹ دیں تو تیزی سے خون نکلتا ہے تھوڑی دیر بعد بلڈ پریشر لاس ہوتا ہے انسان بے ہوشی تاری ہوتی ہے اور پھر ختم اور اس کے بعد یہ سٹوری ختم نہیں ہوتی ہے پھر اس کی موت کے بعد چیل کوے گدے آ کے اس کے جسم کو نوچتے تھے اینڈ پہ ہی سے رہ جاتی تھی اور وہ نیچے گر جاتی تھی یہ سزا پبلیکلی اس وقت بادشاہ دیا کرتے تھے جن کو وہ مجرم سمجھتے تھے اب جو اس طرح کی سزا دیکھے اور اسے بھی اپنی موت اس طریقے سے نظر آ رہی ہو اس کے باوجود وہ ایمان پر قائم رہے تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے بہت بڑی بات ہے اور کوئی ٹریک ریکارڈ نہیں کوئی نماز نہیں پڑھی ہوئی انہوں نے کوئی روزے نہیں رکھے ہوئے موسیٰ علیہ اسلام کی کوئی ایسی صحبت نہیں کی ہوئی بس ایک لمحے میں بات دل کو کلک کر گئی ہے اور ایمان کا وہ لیول ہے یہ پڑھا لکھا ایمان ہے جذباتی ایمان نہیں ہے کیونکہ انہوں نے انٹلیکچولی یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اس فن میں ہم اس وقت سب سے اوپر ہیں ہمیں پتا ہے کہ یہ وہ کچھ نہیں ہے اس لیے میں کہوں کہ جو ڈاکٹرز ہیں انجینئر ہیں پڑھا لکھا طبقہ ہے ان کا جو خدا کے اوپر بلیو ہونا چاہیے نا وہ آم لوگوں سے زیادہ ہونا چاہیے کیونکہ وہ تو زندگی اور موت کی کشمکش اور فیزیکل فینومنا آف نیچر کو اپنی آنکھوں سے آبزرو کرتے ہیں ان کو اس کی تھوری بھی کلیئر ہوتی ہے اس لیے دیکھے نا سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ یہ میتھمیٹکس گاڈ کی ہینڈ رائٹنگ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اتنا پرسائز ہر چیز کو کنٹرول کیا ہے اور ڈاکٹرز تو میں سمجھتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ ایک بے قدر پانی کا قطرہ بدلتا ہے گوشت کے لوتھڑے میں اور پھر وہ لوتڑا بڑا ہونا شروع ہوتا ہے اور اس لوتھڑے کے مختلف حصے ڈسائڈ کرتے ہیں کہ ہم نے ہاتھ بن جانا ہے اور ان ہاتھوں میں انگلیاں پھر ناخون اور پھر آنکھیں من جاتی ہیں جس کے اندر شیشا ہے اس شیشے کا گوشت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کیسے آنکھیں نمودار ہوتی ہیں اور سب سے بڑھ کر انسان کے اس جسم میں دماغ آ جاتا ہے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ہے یہ اتنی بڑی قدرت ہے جو انسان اپنی آنکھوں سے ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے اس سے بڑا انسان کو خدا کے وجود کا کیا ثبوت چاہیے اور ڈاکٹرز تو یہ سب کچھ ابزرو کرتے ہیں وہ تو خوردوین کے ذریعے الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے ایک ایک سٹیج کو آبزرو کرتے ہیں تو خدا کی قدرتوں کا وہ ڈائریکٹ مشاہدہ کرتے ہیں جو عام لوگ نہیں کر سکتے اب تو یوٹیوب کی برکت سے ہم نے ویڈیوز کی شکل میں وہ چیزیں دیکھ لی ہیں جو پہلے صرف ڈاکٹرز تک تھی اب تو ایون انڈے کے اندر جس طریقے سے چوزہ بننا شروع ہوتا ہے اس کو بھی کسی حد تک انہوں نے فلما دیا تو جادوگروں کو پتا تھا کہ یہ جادو نہیں ہے جو علیہ السلام نے کر کے دکھایا کیونکہ وہ اپنی فیلڈ کے ایپیکس کو جانتے تھے اس لیے ان کو اس لیول کا ایمان نصیب ہوا کہ جب فرون نے مخالف سمت کے ہاتھ پاؤں کاٹنے کی سولی دینے کی دھمکی دی اور ساتھ کہا و لتا اشد عَذَابًا اور تم ضرور جان لو گے انکریب کہ ہم میں سے کس کا عذاب شدید ہے اور دیر پا ہے یعنی السلام جو تمہیں دھمکی دے رہے ہیں نا کہ ایمان نہیں لاؤ گے مجھ پر تو آخرت کے دن کا عذاب آئے گا تو موسا کا عذاب کا وعدہ تو مرنے کے بعد پورا ہونا ہے نا میں تمہیں اس زندگی میں عذاب دوں گا اور ثابت کروں گا کہ میرا عذاب زیادہ سخت ہے کیونکہ یہ تو نقد عذاب ہے موسا کا عذاب ہے یا نہیں ہے اس کو چھوڑو میرا عذاب تو تمہیں سب کے سامنے نظر آئے گا اور تم اس کو ایکسپرینس کرو گے اتنی دھمکیوں کے بعد بجائے کمپرومائز کرنے کے حالانکہ کیا جا سکتا تھا چونکہ وہ انٹلیکچولی قائل ہو چکے تھے اس لیے انہوں نے دلیری دکھائی پالو لن سیرا کا آلاما جا من بینات انہوں نے کہا کہ ہر گز ہم ترجیح نہیں دیں گے تمہیں بعد اس کے کہ ہمارے پاس روشن دلائل آ چکے ہیں ودی فتورانا اس ذات کے اوپر جس نے ہمیں پیدا کیا ہے ما تو جو تو فیصلہ ہمارے لیے کرنا چاہتا ہے وہ کر لے ہم تو اپنے ایمان کے اوپر قائم ہیں ان نما تقدی ہات ہل دنیا اور تیری جو تقدیر ہم پر غالب ہوگی جو تکلیف تو ہمیں دے گا جو فیصلہ کرے گا ہمارے حق میں وہ زیادہ سے زیادہ اس دنیا کی زندگی کے لیے یعنی مرنے کے بعد تو تیری کوئی حکومت نہیں ہے نا تو دینے جو تکلیف تو نے دینی ہے انا آ منا بے شک ہم اپنے رب کے اوپر ایمان لا چکے ہیں یغ فرانا خاطا نا تاکہ ہمارا پروردگار ہماری غلطیوں سے درگزر فرمائے و ما اکر تنا علیہ من سکھ اور جو توں نے ہمیں اس جادو کے اوپر امادہ کیا زبردستی کہ ہم موس علیہ اسلام کے مقابلے پر کھڑے ہوں اس کے اوپر بھی ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں یعنی دیکھیں وہ گنا جو ان کے لیے ہدایت کا سبب بنا وہ کہہ رہے کہ یہ جو ہم نے تازہ تازہ ابھی گنا کیا اس میں بھی اللہ سے معافی مانگتے ہیں اب خو اور اللہ تعالی ہی سب سے بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے باقی جگہ پر آتا ہے کہ پھر انہوں نے اللہ کے حضور دعا بھی کی کہ اے اللہ ہمیں صبر کی دولت عطا فرما اس پوری ایکٹیویٹی میں باقی تفصیلات کوئی نہیں آئی کہ یہ کچھ ان کے ساتھ ہوا بھی یا نہیں لیکن اسلوب یہی بتاتا ہے کہ ان کے ساتھ یہ کچھ ہوا اور باقی لوگوں کے لیے ہدایت کا سبب بنا ان کے ایمان کی سلامتی کا سبب بنا کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں بچانا ہوتا تو اسی وقت فرونیوں کے اوپر عذاب آتا عذاب اس وقت نہیں آیا وہ بعد میں آیا ان نہ میں یا تی بے شک جو اپنے رب کے حضور مجرم کی حیثیت سے حاضر ہوگا فن لہو جہنم تو اس کا پھر ٹھکانہ جہنم ہوگا اب یہ جو الفاظ ہے نا این ممکن ہے کہ یہ الفاظ ان جادوگروں کے ہوں جو ایمان لے آئے تھے یا پھر یہ اللہ تعالی کی طرف سے ایڈیشن ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے ورنہ ہی یہ سارا کچھ قرآن و سنت کا علم آ جانا کسی کے پاس بڑی حیران یا شاید موس علیہ اسلام نے جب ان کو دعوت دی ہوگی تو سارا مقدمہ ان کے سامنے رکھا ہوگا یا پھر انہیں اوور آل موسی علیہ السلام کی شہرت کی وجہ سے پتا ہوگا کہ یہ وقت کے پیغمبر ہیں اور وقت کے پیغمبر ظاہر یہی دعوت دیتا ہے کہ مجھ پر ایمان لاؤ ورنہ بڑے دن کا عذاب آ پکڑے گا اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم میں پھینکے گا اگر میری پیروی کرو گے تو جنت میں جاؤ گے تو اس کی وجہ سے وہ یہ گفتگو کرنے میں کامیاب ہوئے بے شک جو کوئی اللہ تعالی کی بارگاہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں مجرم کی حیثیت سے پیش ہوگا تو اس کے لیے ہے جہنم لا یمو تو ولا یحیا جس میں نہ وہ زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں ہوگا ولی آدب اللہ تعالی ومین یا اتی ہی اور جو کوئی اللہ کے حضور مؤمن کی حیثیت سے ایمان والے کی حیثیت سے حاضر ہوا قد عام سال اور اس حال میں کہ بے شک اس نے نیک امال بھی کیے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس کو ان اٹینڈ نہیں چھوڑا صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے نیک امال بھی کرنا کفر کے لئے تو ذکر آیا کہ جو مجرم کی حیثیت سے آیا کفر کر کے آیا لیکن مؤمن کے لیے آیا کہ نہ صرف ایمان لایا بلکہ نیکمال بھی کیے فلا اکلحمد رجات الا تو پس اللہ تعالی کے حضور اس کے لیے بلند درجے ہیں وہ کیا ہے جنا تل تجری من تہتی ہل انہار ایسے باغات ہیں ہمیشہ کے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی خالدین فیحا اور وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش وزالی کا جزا امن اور یہ بدلہ ہے اس کے لیے جو اپنے آپ کو پاک رکھتا ہے پاکیزگی اختیار کرتا ہے یعنی روحانی پاکیزگی بھی گنا سے بھی اپنے آپ کو پاک رکھے فزیکلی بھی پاک رکھے تو اس کی جزافر اللہ کے حضور ایسی جنت ہے اللہ جانا اللہ جنت الفردس مانبی نصیقین و شہدۂ والصالحین آمین یہاں پر یہ جادوگروں کا واقعہ کمپلیٹ ہوا اب اس کے بعد جو ایپیسوڈ ہوا ظاہر ہے موس علیہ اسلام کی دھاک بیٹھ گئی پوری سلطنت کے اوپر بنی اسرائیل بھی کانفیڈنس میں آ گئے اور فرون بھی دبا گیا وقتی طور پر اب اللہ تعالیٰ نے موس علیہ اسلام کو یہ وہی کی کہ راتوں رات تم بنی اسرائیل کو لے کر نکلو وہ بنی اسرائیل جس کو فرون چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا تھا وقتی طور پر مذاکرات کامیاب ہوئے یا ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا ماف کیا کہ اس کی نظروں کے سامنے چھ لاکھ لوگ اپنا سامان پیک کر کے وہاں سے نکل گئے اور وہ دیکھتا رہ گیا یہ کوئی اتنا آسان معاملہ نہیں تھا کوئی حالات واقعات اللہ تعالیٰ نے ایسے کر دیے ایسا روپ پڑ گیا کہ اس نے خود ہی اجازت دے دی یا خاموشی اختیار کر لی تو موسی علیہ السلام راتوں رات اپنے ساتھ ان لوگوں کو لے کر نکلے چھ لاکھ کا لشکر تھا اور ظاہر ہے کہ رات کو سارے تو سوئے نہیں ہوئے تھے پھر کے فوجی بھی ہوں گے وہ بھی یہ سب کچھ دیکھ رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا ان کو موف کیا سامان پیک کیا سب کچھ ہوا چھ لاکھ کا لشکر بارہ قبائل آلموسٹ پچاس پچاس ہزار کے اللہ تعالیٰ نے وہی فرمائی اور موس علی اسلام ان کو لے کر نکلے والد او ہے نا موسا اور بے شک ہم نے موس علی اسلام کو وہی کی عبا دی کے رات کے وقت میرے بندوں کو لے کر نکلو سرزمین مصر سے فریب لہم تریقن فل بحری یا بسا تو اللہ تعالی نے آسا کی ضرب کے ذریعے ان کے لیے سمندر میں راستہ بنا دیا لا درکن ولا تخشا نہ تمہیں پیچھے سے پکڑے جانے کا کوئی ڈر ہوگا اور نہ کوئی اندیشہ ہوگا ظاہرہ اجوالن بتایا باقی یہ اس میں ترتیب اس طرح نہیں آئی اگر ایکزیکٹلی exactly اسی وقت بتایا ہوتا تو علیہ اسلام کانفیڈنٹ ہوتے باقی جگہوں پر آتا ہے کہ علیہ السلام سمندری جھیل کے جب کنارے پر پہنچے تو ساتھیوں نے کہا کہ آپ نے ہمیں مروا دیا پیچھے فرون کی فوج آ رہی ہے کیونکہ وقتی طور پہ تو یہ نکل آئے لیکن بعد میں فرون کا جب ہوش ٹھکانے آیا تو وہ پھر اپنے لشکر کے ساتھ پیچھے آیا کہ میں انہیں پکڑوں گا مفت کی لیبر ہمیں ملی ہوئی ہے اتنے سو سال سے ہم نے ان کو غلام بنایا ہوا ہے تو میں تو ان کو نہیں جانے دوں گا پیچھے وہ فوج لے کر آیا اور بنی اسرائیل دیکھ لے کتنے بزدل ہیں چھ لاکھ ہو کر بھی چند ہزار کی فورٹ سے ہی ڈہرے ہوئے تھے سامنے سمندری جھیل تھی یہ دریائے نیل ابورنی کیا سمندری جھیل تھی اور آج سے تقریباً ڈیڑھ دو سو سال پہلے تک یہ جھیلیں موجود تھیں جب صحرائے سینا سے سفر کیا جاتا تھا تو ان سمندری جھیلوں کو عبور کیا جاتا تھا لیکن وہ اتنا ٹف سفر تھا کہ اس کو پریفر نہیں کیا جاتا تھا اس لیے پورا افریقہ گھوم کر یورپ سے تاجر جو ہے وہ ایشیا کی طرف آیا کرتے تھے یہ تو بعد میں گریٹ برٹن نے پورا وہاں پر فیزیبلٹی تیار کروائی اور اچھا خاصا خرچہ کیا دنیا بھر سے انجینئر بلایا کہ یہ جو چند ایک سمندری جھیلیں ہیں اگر ہم ان کو بیچ میں کھود کر ملا دیں تو ایک بڑی نہر بنائی جا سکتی ہے تو نرس انہوں نے بنائی اور وہ دنیا کی لائف لائن ہے اس وقت دنیا کی تیس فیصد سے زیادہ تجارت اسی ایک چھوٹے سے راستے سے ہوتی ہے جس نے ہزاروں کلومیٹر کا سفر جو ہے وہ, وہ چند ایک کلومیٹرز کے اوپر محدود کر دیا میڈیٹرین سی کو ریڈ سی کے ساتھ ملا دیا اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہ سمندری جھیل تھی کسی ایک جھیل کو انہوں نے عبور کرنا تھا پیچھے سے فرونی آ گئے تو اللہ تعالی نے موسی علیہ السلام کو وحی کی کہ آپ اس آسا کو سمندر پہ اس جھیل کے اوپر ماریں تو ہم راستہ بنا دیں گے اس سے پہلے موسی علیہ السلام کو تو اندازہ نہیں تھا کہ اس میں اللہ نے یہ بھی طاقت رکھی ہوئی ہے اور وہ راستہ بنا آج کل نیٹ فلکس کے اوپر ایک نئی مووی آئی ہے موسی اسلام سے متعلق اس میں انہوں نے یہ سب کچھ فلمایا وہ جو ٹین کمانٹس تھی نا فلم وہ تو پرانی ہے اب جو نئی والی ہے وہ تو بڑی پروفیشن کے ساتھ اپنا پوائنٹ آف ویو دکھایا کچھ چیزیں اسلام کے ساتھ میچ کرتی ہیں کچھ جوڈائزم کی چیزیں بہرحال منظر فلما دی ہے اور وہ جو قرآن میں نو نشانیاں ہیں وہ بھی انہوں نے دکھائی ہیں مینڈکوں کا جو اذاب ہے مینڈک بھی دکھایا ہے انہوں نے اور اسی طریقے سے خون کا عذاب جو آیا تھا وہ بھی کھٹ مل نے دکھائی اور بالکل لگتا ہے کہ وہ اس زمانے میں انہوں نے پہنچا دیا تو اللہ تعالی فرماتا ہے کہ ہم نے موس علیہ اسلام کو وہی کے ذریعے بتایا کہ آپ کو ہم سمندر میں راستہ بھی بنا دیں گے اور آپ کو کوئی خوف نہیں ہوگا فعت بآہوم فرآ دی تو فرون نے اپنے لشکر کے ساتھ پیچھا کیا ان کا فوشی یا ہوم مینل یم پس چھا گئی فرونیوں پر سمندر کی موجیں جیسا کہ وہ چھائی تھی یہاں پر وہ تفصیل نہیں آئی باقی جگہوں پر آیا کہ جب موسا علیہ اسلام نے وہ آسا مارا سورہ ہود میں آیا کہ سمندر میں راستہ بن گیا اور وہاں سے جو پانی ہٹا تھا وہ دونوں طرف اونچے پہاڑوں کی مانے کھڑا ہو گیا زہرا وہ پانی بھی تو غائب ہونا تھا نا تو راستہ بندے کی وجہ سے وہ پانی جو ہے وہ بڑی سی موج کی شکل میں ایک پہاڑ اس طرف بن گیا ایک اس طرف اور بالکل زمین نمودار ہو گئی ویسے یہ ہی بڑا ہیبت ناک منظر ہوگا جب لوگ گزر رہے ہیں آپ کو جناب سینکڑوں فٹ اونچا سمندر نظر آ رہا ہو تو یہ ایک پیغمبر کا ہی کانفیڈینس ہو سکتا ہے اور اسی کے اوپر آپ تکیا کر کے سمندر میں جا سکتے ہیں یہ سب کچھ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا لیکن دیکھیں بعد میں اسی پیغمبر کے ساتھ بے وفائی کی ہے جھیل کراس کی ہے سرائے سینا میں جا کے اللہ تعالی نے وہی کی کہ اب سرزمین شام جا کے آپ نے فتح کرنی جہاد اور کتاب کے ذریعے انہوں نے کہا موسا جائے اور اس کا رب جائے ہم تو یہیں پہ بیٹھے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو سزا دی چالیس سال کے لیے پھر وہ سرائے سینا میں بھٹکتے رہے اسی دوران موسی علیہ السلام بھی فوت ہو گئے ان کی قبر بھی اسی سرائے سینا میں بنی جو صحیح مسلم میں آتا ہے کہ میں نے شب مہراج سرخ ٹیلے کے پاس موسی علیہ السلام کو ان کی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے وہ گمنامی کی جگہ پہ قبر ہے بہر وہ اسی صحرا میں موجود ہے دیکھ لیں اللہ تعالیٰ جب عذاب کا فیصلہ کرتا ہے پھر پیغمبر کی دعا بھی کام نہیں آتی السلام نے ان کے لیے بدوا کی اس وقت تو کر دی ظاہر ہے بعد میں علیہ اسلام کا بھی دل پسیجہ ہوگا کہ یہ کیا ہوگا ان کے ساتھ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب ان کے لیے فیصلہ ہو چکا ہے یہ چالیس سال تک بھٹکتے پھریں گے ان کو راستہ نہیں ملے گا چالیس سال تک وہ اس صحرا میں بھٹکتے رہے کہ جو چالیس دنوں کا بھی سفر نہیں تھا ان کو راستہ نہیں ملتا تھا پھر ان چالیس سالوں میں جو نئی جنریشن وہاں پر پیدا ہوئی جوان ہوئی روٹی پانی اللہ نے بند نہیں کیا وہ ان کا اسی طریقے سے من و سلوہ جاری رہا سرائے سینا میں زائرہ زندہ بھی تو رکھنا تھا لیکن سزا بھی پینل میں تھی انہوں نے پھر وقت کے پیغمبر سموئل پیغمبر سے کہا آپ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کریں ہم تیار ہیں آپ جنگ کرنے کے لیے تو پھر حضرت تالوت علیہ السلام کو وقت کے پیغمبر نے ان کا آرمی چیف مقرر کیا اور پھر تالوت اور جالوت کی جنگ والا معاملہ ہوا الٹیمیٹلی پھر مسلمانوں نے فتح حاصل کی اور اللہ تعالی نے اس آزمائش سے ان مسلمانوں کو نکالا لیکن چالیس سال تک آزمائش رہی اس میں اصحاب سبت والا واقعہ بھی جو صورت العراف میں آیا کہ جو ہفتے کے دن کا شکار منع تھا وہ بھی ان کے ساتھ معاملہ ہوا یہ سب کچھ جب دیکھتے ہیں تو پھر اندازہ ہوتا ہے کہ یہودیوں کو جو اللہ تعالی نے باوجود اس کے کہ وہ پیغمبروں کے ماننے والے ہیں اور توحید پر آج تک اس طریقے سے قائم ہیں ایک خدا کے ماننے والے ہیں زیر اعتا تاب کیوں رکھا ہوا ہے کیونکہ انہوں نے اپنے انبیاء کے ساتھ غداری کی اور ان کی نسلوں نے بھی اپنے انبیاء کے ساتھ وفاداری نہیں کی اور اپنے بزرگ بابوں کی روش کو نہیں چھوڑا سب سے بڑا جرم ان کا بنی اسرائیل کے جو آخری پیغمبر تھے عیسیب نے مریم ان کا انکار کرنا ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب کا آخری جو کوڑا رکھا ہے وہ حضرت عیسیب نے مریم کے ذریعے رکھا ہے وہی دجال کو قتل کریں گے اور اس وقت کے جو اس طریقے کے سخت یہودی ہوں گے ان کا قتل بھی عیسیب نے مریم کے ذریعے ہوگا راستہ بنا سمندر میں علیہ اسلام اپنے ساتھیوں کو لے کر آگے چلے گئے اور دیکھیں فرون کی کیسی مت ماری گی یہ بھی ایک مورجا تھا کہ وہ ایمان لا سکتا تھا نہیں لایا اس سے بڑی بیوقوفی کہ وہ اس راستے پہ چل پڑا آج ہمارا ایک چھوٹا سا بچہ بھی وہ بھی کہے گا کہ بھائی جس بندے نے یہ راستہ بنایا ہے اس راستے پہ چلو گے وہ تو نکل گیا دوسری طرف سے وہ اس راستے کو ختم بھی کر سکتا ہے تو موت کے منہ میں نہ جاؤ لیکن چونکہ اس کی تباہی مقدر ہو چکی تھی ایسا دماغ اس کا ماؤف ہوا کامن سینس سے بھی وہ کام لیتا تو یہ حرکت نہ کرتا کہ وہ اس سمندری راستے میں اپنے گھوڑے ڈال دیتا اس نے بھی ڈال دیے اب بنی اسرائیل تو دوسری طرف سے پار ہو چکی تھی جب یہ این سینٹر میں پہنچے اللہ تعالی نے وہ سمندر کی موجے ملا دی وہ دریا بھی ہوتا تو ان کا کچھ نہیں بچنا تھا سمندر تو اتنا گہرا ہوتا ہے وہ سارے کے سارے ہلاک کر دیے گئے سورہ ہود میں آیا کہ ڈوبتے ہوئے فرون نے کہا کہ میں ایمان لایا بنی اسرائیل کے رب پر ہارون اور موسا کے رب کے اوپر لیکن اللہ تعالی نے فرمایا آل آن اب ایمان لے کر آیا اب کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ موت کا گرگر آ چکا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو تباہوں پر بات کیا لیکن ساتھ فرمایا کہ آج تیری لاش کو ہم سلامت رکھیں گے آنے والے لوگوں کے لیے عبرت بنائیں گے اور وہ لاش باہر پھینک دی سمندر نے وہ تو پچھلی صدی میں ہمیں پتا چلا جب فرینچ سرجن کی ڈیوٹی لگی اور اس نے جا کر وہ اس لاش کے اوپر تحقیق کی تو پتا چلا یہ وہ والا فرعون ہے مورس بکائل وہ مسلمان بھی ہوئے انہوں نے کتاب بھی لکھی فرینچ سرجن تھے ان کی کتاب جو ہے اردو تجربے کے ساتھ بھی اویلیبل ہے قرآن بائبل اینڈ سائنس اس طرح کر کے اس کا نام ہے اور اس کتاب سے کافی لوگوں نے اسلام قبول کیا تو یہ قرآن کا مرزا تو اس وقت ظاہر ہوا ہے بارہ تیرہ سو سال مسلمانوں نے یہ منظر نہیں دیکھا نبی الاسلام کے زمانے سے لے کر پھر کی لاش اس کی ممی جو میوزیم میں موجود تھی وہ تحقیق تو بعد میں ہوئی ہے تو پتا چلا کہ یہ اس کی لاش ہے جو عبرت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے باقی رکھی بہرل جب اس نے اناؤنسمنٹ کی کہ میں ایمان لایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ خواہش پوری نہیں کی اسے تباہ کر دیا اور نہ اس کا ایمان لانا اس کو فائدہ دیا جامعہ ترمزی میں حدیث ہے کہ موت کے غرغے سے پہلے پہلے ایمان قبول ہے یہ تباہ ہو گیا اللہ طرف ہے کہ وہ موجے چھا گئی جیسا کہ وہ چھا گئی تھی اب اللہ اور فرون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا اور انہیں کوئی سیدھا راستہ نہیں دکھایا یعنی ہم تو ڈوبے ہیں سنم تمہیں بھی لے ڈوبیں گے فرعون اکیلا تو نہیں ڈوبا پوری فوج اس کی ڈوب گئی خود بھی گمراہ ہوا اور جان سے ہاتھ دھو بیٹھا اور آخرت کا عذاب ابھی باقی ہے اور اپنے ساتھ والوں کو بھی اس نے دباؤ برباد کر دیا ایک دوسری جگہ پہ آتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرون نے اپنے ساتھیوں کی مت مار دی خود بھی برباد ہوا ان کو بھی برباد کیا سورہ غافر سورت المؤمن میں آتا ہے کہ فرونی صبح و شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں اور پھر جب قیامت کا دن آئے گا تو بڑے عذاب کی طرف انہیں بلایا جائے گا دیکھیں ایک لیڈر کس طریقے سے مت مار دیتا ہے اپنے ماننے والوں کی جھوٹے وعدے کرتا ہے اور ایسا دھوکا دیتا ہے ایسا دجل اور فریم کرتا ہے کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی یہ نہیں سوچتے کہ اگر یہ شخص جھوٹا نکلا فراڈیا نکلا تو ہمارا کیا بنے گا لوگ اندے بن کے اس کے پیچھے لگتے ہیں آپ دیکھیں دجال جال آئے گا وہ بھی ایک لیڈر ہوگا نا تاریخ میں کتنے اس طرح کے لیڈر آئے جنہوں نے مت ماری ہے؟ اٹلی میں مسلین ایسی مت ماری کہ ہمارے ڈاکٹر اقبال صاحب بھی اس سے متاثر ہو گئے. انہوں نے پوری نظر لکھ دی مسلینی کی شان میں کہ میں اٹلی میں گی ہوں بلکہ وہ مسلینی کو مل کے ہے کہ نوجوانوں میں میں نے جو جذبہ دیکھا ہے وہ جذبہ یہ تھا کہ اینڈ پہ اسی جگہ پہ مسلینی کو انہوں نے موت کے گھاٹ اتارا اور وہ اس کی جو فاشسٹ حکومت تھی ختم کی اور پھر ہٹلر کی شکل میں جو مصیبت ہم پہ نازل ہوئی بیسویں صدی کے اندر اور یہ لیگیسی آج تک اس طریقے سے چل رہی ہے لیڈروں کے پیچھے لوگوں کی مت ماری جاتی ہے دنیا بھی برباد کرتے ہیں آخرت بھی اسی لیے میں اپنے اسٹوڈنٹس کو ہمیشہ یہ تلقین کرتا ہوں کہ کسی ایسے لیڈر کے پیچھے نہ چلیں جو آپ کی آخرت کے ساتھ کھیل رہا ہے دنیا آپ کی کوئی برباد کرتا ہے ٹھیک ہے آپ کی قسمت میں بربادی لکھی ہے آپ ضرور کریں لیکن آخرت کے بارے میں کوئی کمپرومائز نہ کریں یہ نہ ہو کہ آپ کسی پولیٹیکل لیڈر کی محبت میں اپنی آخرت بھی داو پہ لگا دیں ابھی تو کہتے ہیں مر جائیں گے آخرت میں اگر آپ کو چین نہ ملا تو پھر کدھر جائیں گے بھائی یہ نہ ہو کہ آپ اندھے بن کے کسی لیڈر کے پیچھے چلے وہ آپ کی دنیا بھی برباد کرے جھوٹے وعدے دے کر اور آخرت بھی لے ڈوبے کہ آپ اس کو پیغمبر کا درجہ دے دیں پاکستان بھی کچھ عرصے سے اس ازمایش سے گزر ہے اللہ تعالیٰ پاکستانیوں کو اس ازمایش سے نکالے اشارہ تم گفتگو کرتا ہوں تاکہ اگر کسی کے لیے ہدایت کا دروازہ کھل لیں تو کھل جائے کیونکہ اگر ہم بالکل بائی نیم مینشن کرتے ہیں پھر لوگوں کی ایگو جاگ اٹھتی ہے ہم پیار محبت سے سمجھاتے رہتے ہیں کہ اللہ کے بندو پیغمبر اللہ کا وہ ہستی ہوتی ہے کہ جس کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چلا جا سکتا ہے اور کوئی ہستی ایسی نہیں ہے نہ کوئی مذہبی پیش نہ کوئی پولیٹیکل لیڈر کے آپ آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے چلے اور اپنی دنیا بھی برباد کریں اور آخرت بھی برباد کرے پیغمبر جس کو وہی کی تائید حاصل ہوتی ہے اس کے بارے میں بھی سورہ یوسف میں آیا کہ اے نبی تم فرماؤ میں اور میرے ساتھی پوری بصیرت کے ساتھ اس دین کے اوپر ہے ہم پیغمبر کے بھی مقلد نہیں ہیں اگر اس کائنات میں کوئی ہستی اس چیز کی حقدار ہے نا کہ آپ اس کے مقلد ہوں مقلد کہتے ہیں بغیر دلیل کے بات ماننا کے بند کر کے پیچھے چلنا وہ پیغمبر ہوتا ہے اس کے لیے دیکھے قرآن میں مقلد کا لفظ نہیں آیا تقلید کا لفظ نہیں آیا اتباع کا لفظ آیا اللہ وجہ بصیرت پورے دلائل کے ذریعے ہاں دلائل کے ذریعے جب آپ قائل ہو جائیں اس کے بعد پیغمبر جو کچھ کہے وہ آپ نے ماننا ہے کیونکہ اسے پیغمبر مان لیا نا تو باقی اس کے وعدے وہ تو چھوٹی چیز رہے گی جب آپ نے اس کو اللہ کا نمائندہ مان لیا اللہ وجہ بصیرت تو اب وہ جو بھی حکم دے آپ نے اس کی پیروی کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے دعائیں جو حق بات ہم نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسق فرمائے اور اگر کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے اور ہمیں معاف کرنے کے بعد ہمارے دلوں سے اس کے اثرات بھی محفو کر دے دھوڑ ڈالے کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق کتاب فرمائے سبحان اک اللہ دکھ اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وما علينا الا البلاغ المبين جزاك الله خيرا